پھر آگے وجوہی لط تصوی ہو عامن فل عبادات پھر اس لفظ تہذیب کو عبادات میں ایک عمومی ہر قسم کی عمومی عبادات میں انجام دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ عبادت قول کا نا خواہ جو ہے کچھ گفتگار کی شکل میں سبحان اللہ الحمدللہ تلاوت قرآن پا یہ سب عبادت ہے قول عمر معرونا من کر کرنا نا اور یا الن کوئی عمل کو نماز پڑھنے روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی تسبیح میں آتا ہے اور نیتن یا نیت میں نئے کام کرنے کے لیے کوئی بھی نیت کرنے نماز پڑھنے کا تعجب پڑھنے کا خدمت خلق کرنے کی جو نیت کرتے ہیں وہ بھی تسبیح کے معنی میں آتا ہے فرماتے ہیں تسبیح کے وسیع مفہوم میں فط قرآن تصویح کو امن فل عبادات اس کو مفہوم عام لیا ہے وسیع مفہوم دیا ہے اس کو تسبیح کو ان عبادت کرنا عبادت خواہ قولی ہو خوافیلی فیلی ہو خوا نیت پہ